اس کے بعد دیکھیے عمر بن الخطاب کا نمبر آتا ہے میں سمجھتا ہوں اگرچہ بات کو تھوڑا بات کو اسلام کو بول کیا انہوں نے لیکن ان کا درجہ اسلام میں بہت بڑا ہے تو کتابوں میں آتا ہے کہ مکہ میں دو بہت ٹاپ کے انٹلیکچول تھے بہت ہی بریلینٹ قسم کے ایک عمر بن خطاب ایک عمر ہشام دو آدمی تھے بہت ہی ذہین بہت زبردست طاقت والے پہلوان ٹائپ کے تو حضرت رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا کہ اللہ عضلام اب عد العمرن اے خدا مجھے دو عمروں میں سے ایک عمر عطا فرما ان کے ذریعے میرے مشن کو طاقت دے علامہ عائض الاسلام اب عد العمرین تو آپ کے دعا امر الحشام کے حق میں قبول نہیں ہوئی اب وہ شخص جو ہے اسلام کا دشمن بن گیا لیکن حیرتور کے بارے میں قبول ہوئی اور آپ اسلام کے دوست بن گئے اگرچہ آپ بھی شروع میں دشمن تھے اسلام کے شروع میں وہ بھی اسلام کے دشمن بنے ہوئے تھے چنانچہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار ایک واقعہ ہے کہ ان کی بیوی نے کچھ امید ظاہر کی عمر کے بارے میں کہ شاید یہ اسلام قبول کر لیں تو ان کے شوہر نے کہا کہ و اللہ حاضا حتٰ اسلم ہے مار الخط خدائے قسم عمر تو ایمان ڈالنے والے نہیں ہیں یہاں تک کہ ان کے قبیلے کا گدھا بھی ممن بن جائے اس سے آپ اندازہ کیجیے کہ انسان بہت جلد نگیٹیو رائے بنا لیتا ہے تو نگیٹو رائے بن گئی تھی لوگوں کی ان کے بارے میں کیونکہ بہت بولتے تھے خلاف اسلام کے وہ اس وقت لیکن اندر کہیں نہ کہیں چنگاری ہوتی ہے کہیں نہ کہیں چنگاری ہوتی ہے وہ چنگاری جاگ پڑتی ہے کبھی اسے کو ایک شاعر نے کہا کہ خبر نہیں کہ گرے ہیں کہاں کہاں آنسو کدھر کدھر سے اٹھے گا دھواں نہیں معلوم تو ایک موقع پر اپنی بہن فاطمہ کے پاس ہو وہ گئے وہاں انہوں نے قرآن کو پڑھا لکھا ہوا حصہ کچھ قرآن کا تو پڑھتے پڑھتے ان کے آنکھوں سے آنسو نکل آئے اس وقت ان کی چنگاری جو ہے وہ جاگ اٹھی اندر جو تھی اور پھر سچائی کھل گئی ان کے اوپر اسی وقت گئے وہ رسول اللہ کے پاس جو کہ اس وقت دار ارقم میں تھے تو وہاں جب پہنچے تو بہت خوشی لوگ اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو ہر کا درجہ بہت بڑا ہے اسلام میں ان کی خاص صفت جہاں تک میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اتنے زیادہ صلاحیت والے آدمی تھے بہت بریلینٹ آدمی تھے لیکن انہوں نے سرنڈر کر دیا ہسٹری میں بہت ہی کم ایسے لوگ ملیں گے جو ٹاپ کے ذہین لوگ ہوں بہت ہی بریلینٹ قسم کے لوگ ہوں اور وہ سرنڈر کر دیں سچائی کے لیے دیکھیے جو آدمی بریلینٹ ہوتا ہے وہ آروگنٹ بن جاتا ہے یہ پوری ہسٹری میں ایسا ہوا ہے کہ زیادہ ذہین تو زیادہ مغرور عام طور پر ذہین لوگ مغرور ہو جاتے ہیں آروگنٹ آر آر بن جاتے ہیں ایگوسٹ ہو جاتے ہیں تو ہر پر بہت ہی زبردست قسم کے ذہین آدمی تھے لیکن سچائی کے لیے انہوں نے اپنا آپ کو سرنڈر کر دیا ان کے بہت سے واقعات ہیں اس موقع پر میں سارے واقعات نہیں بیان کر سکتا تو بہت سے واقعات ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ ماڈیسٹ تھے اگرچہ بہت ذہین تھے اور سچائی کو فورڈ ماننے لینے والے جیسے ایک مرتبہ جب خلیفہ تھے وہ تو وہ تقریر کر رہے تھے انہوں نے ایک مسئلہ بیان کیا تو ایک بوڑھی عورت مدینہ کی کھڑی ہو گئی کہا کہ جو مسئلہ آپ بیان کر رہے ہیں وہ قرآن میں نہیں ہے قرآن میں تو اس طریقے سے ہے اسی وقت آپ ممبر سے اتر پڑے اور کہا کہ کل نا عالم و من عمر حت سارے لوگ عمر سے زیادہ جانتے ہیں یہاں تک کہ بوڑھی عورتیں بھی یہ تھی ان کی ماڈسٹی تو حضرت عمر جو تھے وہ ماڈسٹی کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک مینار تھے ساری ذہانت کے باوجود سچائی کا موقع جہاں آتا تھا تو بالکل ٹھہ پڑتے تھے جب وہ خلیفہ تو ایک بار ان کا ایک شخص ملنے گیا تو وہ سو رہے تھے گھر میں تو تھوڑا اندار کرنا پڑا ان کو تو خادم جو تھا اس سے پوچھا کہ عمر کے بارے میں تمہارا ایکسپیرئنس کیا ہے ان نے کہا صاحب ویسے تو ٹھیک آدمی ہیں لیکن جو غصہ آ جاتا ہے تو پھر قابو میں نہیں رہتے وہ تو انہوں نے کہا کہ میں تم کو بتاتا ہوں بہت ہی سمپل فارمولہ جب ان کو غصہ آئے تو پڑھ دو کوئی قرآن کے آیت بس وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے چانچہ ان کی زندگی میں بہت سے واقعات ایسے ہیں کہ ان کو غصہ آیا اور کسی نے آیت پڑھ دی اسی وقت تھنڈے ہو گئے اسی لیے ان کے بارے میں کہا جانے لگا کہ کانا وکافن عند کتاب اللہ کانا وکافن عند کتاب اللہ خدا کی کتاب کے سامنے وہ ڈھے جانے والے تھے ایک آیت پڑھ دی گئی ایک حکم سنا دیا گیا تو اسی وقت سرنڈر کر دیا پھر نہ کچھ ہے نہ کچھ ہے